الحمد للہ وقفہ وسلم ملائی صفاء اماد اس سے پہلے درس میں گفتگو ہو رہی تھی کہ اللہ کی ذات پر اللہ کی صفات پر اللہ تعالیٰ کے کمالات پر مکمل ما, علم, اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا مکمل علم ہونا چاہیے اور اتنی معلومات اتنا دین سیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے مکمل ہمیں معلومات ہو جائے جیسے اللہ کی ذات ویسے اللہ تعالیٰ کی صفات پر بھی ہو اور یہ یقین اور معلومات اتنی پختہ ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے قبول کرنے اور اللہ بہاد لا شریف کی عبادت اور فرما برداری پر ہمیں مجبور کر دیں جب تک انسان کے کو اللہ تعالیٰ کا صحیح علم نہیں ہوتا تب تک وہ اللہ تعالیٰ سے بھاگتا ہے انکار نہیں, کرتا ہے ایک مثال میں بتا رہا تھا اور بطا, اے, ایک مکے کا بہت بڑا کافر مشہور کافر جس کا نام ہے جبیر ابن متعم یہ نبی علیہ سراسلام نے جب سے اسلام کی دعوت شروع کی تھی مکے میں تقریباً سمجھو کہ تیرہ سال تک یہ یعنی برابر یہ آپ کے عدد سے اداوت اور نفرت کرتے بھاگتے رہے بھاگتے اس لیے رہے کہ نبی علیہ صلاح کہ انہوں ان کو اللہ تعالی کی شفظات کا علم تھا لیکن صفات کا علم نہیں تھا اللہ تعالی کے متعلق جتنی معلومات ضروری ہیں ان لوگوں کے پاس نہیں تھی یا جبیر بن مسیم کو نہیں تھی اسی لیے بھاگتے تھے تقریبا سمجھیے کہ پوری نبی رہی صلاح کی مکی زندگی تک بھاگتے رہے بلکہ عرصے دراز تک کفر پر اڑے ہوئے یہاں تک کہ اب ایمان کا ایک قبل آئے جب ان کو معلومات ہو گئی کہتے ہیں بلکہ آپ اندازہ لگائیں کہ تیرہ سال نبی علیہ سلاط اسلام کے مکی زندگی میں یہ شخص آپ کا دشمن اور بھاگتا رہا پھر ہجرت کے بعد فتح مکہ تک آٹھ سال تک ہجرت کے بعد بھی تیرہ سال قبل ہجرا قبل الجرا اور آٹھ سال بعد نبو نبوت کے بعد تک یہ بھاگتے رہے بھاگنے کی وجہ سے جہل تھی لا علمی تھی اللہ کی ذات اللہ کی صفات اللہ رب العلمی کے مطابق صحیح علم نہیں تھا جس دن ہوا ایمان لالی کیسے ہوا وہ ذرا دیکھیں کہتی ہیں فتح مکہ کے موقع پر نبی علیہ سلاد السلام مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے مغرب کی نماز جہری ہوتی ہے حرم کے اندر ہزاروں لوگ آپ کے پیچھے نبی علیہ السلاط مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے اور سورہ تور آپ نے تلاوت شروع کیا سورہ تور و کتاب مستور آپ نے پڑھنا شروع کیا کہتے ہیں کہ میں بھی پہنچ گیا وہاں ابھی ایمان نہیں لایا تھا پہنچ گیا وہاں کیونکہ مکہ فتح ہو گیا تھا اب ان کی مخالفت کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا تھا ان کے اندر مسلمانوں کے مقابلے کی کوئی طاقت نہیں تھی نبی رہسرات کے سامنے کھڑے ہونے کی ہمت نہیں تھی کہتے ہیں انبی رہسرات شام مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے میں بھی وہاں پہنچا اور آپ قرآن پاک کی سورت سورت پور پڑھ رہے تھے اور میں باہر کھڑا سن رہا تھا نبی میں نے سنا آپ پڑھ رہے ہیں ام شاعر فلکر فما ان تب متر اب ولا مجنون اے نبی آپ لوگوں کو نصیحت کریں آپ کے اب اللہ کے فضل و کرم سے نہ تو آپ مجنون ہیں اور نہ تو آپ کاہین ہیں پھر ام یقولون شاعر چاہے لوگ کہتے ہیں کہ آپ شاعر ہیں والمنون تارا بسو بھی رہے بل منون کل تارا بسواں تم بھی ہمارے برے وقت کا انتظار کرو ہم بھی تمہیں برے وقت کا تمہارے برے وقت کا انتظار کرتے ہیں کون سب ہوتا ہے دیکھے امتا امر ہوم اہل ام ہم بحدا ام ہوم قوم کا گر یہ سرکش لوگ ہیں یا ان کے عقل مندوں نے ان کی عقیدت بتائیے کہتے سن رہا تھا جب قریب آتا تو آپ رہیں۔ ہم یقولون نہ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے قرآن کو گھڑا ہے اللہ نف میں نہیں بلاہ بلکہ لوگ قرآن پر ایمان نہیں پل یہ اتو بحدی سے مثین کانو سوادقین کہتے ہیں یہاں تک تو سنا یہاں تک سنا لیکن جب اللہ تعالی نے اپنی صفات کا تذکرہ کیا دیکھیں تیرہ سال قبل الجرا آج سال بادل ہجرا یہ شخص کفر پر اڑا ہوا صرف اس بنا پر کفر پڑا ہوا ہے کہ اللہ رب العالمین پر ایمان تو رکھتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات کا اور اللہ کی ذات کا جو علم ہونا چاہیے وہ علم اس کے پاس نہیں ہے آج سنا کہتے ہیں اللہ فرماتے ہیں ام خل کو نغیر شعین ام الخالقون اے نبی ان لوگوں سے کوشیں ام خرق من گئی رعین ام ہوم الخال ان کو کسی نے پیدا کیا یا ان کا کوئی پیدا کرنے والا ہے دیکھو اب اللہ تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ ام خر من غیر یہ لوگ اپنے سے پیدا ہو گئے یا ان کا کوئی پیدا کرنے والا ہے اتنا سننے کے بعد بن مطیم کہتے ہیں اللہ کی صفت خالقین ام خلقو من غیر شعین احم الخان ارے سوال ذرا دیکھو <laughs> یہ لوگ اپنے سے پیدا ہو گئے یہ ان کے بوت یہ سب اپنے سے پیدا ہو گئے یا کہ ان کا کوئی پیدا کرنے والا ہے اب صفات خلق کا تسکرا آ لازمی چیز ہے یہ مشرق انسان جو بحر بن متیم رضی اللہ تعالیٰ جو بھی مشرق تھی وہ سمجھتے تھے کہ لاتر ہمارے معبودوں نے کسی کو پیدا نہیں کیا اور نہ ہم لوگ اپنے سے پیدا ہوئے ہم کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا پوری کائنات ہمارے معبودوں کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا یہ سوال ہوا پھر ام خلق السماوات والارض کیا ان لوگوں نے زمین اور آسمان کا کوئی حصہ پیدا کیا بل کینون اللہ فرماتے ہیں نہیں کسی نے پیدا کیا آگے ہم ان دم خگا ان ام ہوم المس کیا؟ ان کے پاس خزانہ ہے خزائن رب دیکھا؟ کیا آپ نے اپنے رب کے خزانے کی چابیاں ان کو دے کر کے کو کو اپنا مدیر اپنا منیجر اور اپنا کیا کہتے ہیں اکاؤنٹینٹ بنا رکھا ہے اللہ ہو اک مکے کا یہ کافر سمے تک واقعی ہم میں سے کسی کے پاس رب نے خزانہ نہیں ہم سب کے سموتار ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات آگے مستم ہوں سلطان کیا یا ان کے پاس کوئی لمبی سے سیڑھی ہے جو سیڑھی آسمان تک پہنچ جائے اور اللہ تعالیٰ سے بات کر کے آئے اللہ اکبر حضرت جبئی بن متیم کہتے ہیں معلوم پڑھ رہا تھا کہ وسلم ہم سے سوال کر رہے ہیں اس صفات جب سنا کہتے ہیں یہ شفاق اس انداز سے اللہ قسم مغرب کی نماز میں پڑھ رہے تھے میرا دل جو ہے کلیجہ منہ کو آ رہا تھا اقرار کرنے کے لیے تصدیق کرنے کے لیے ایمان لانے کے لیے کہتے ہیں پھر اللہ نے پوچھا ام لہل بنا تو اللہ کو ام تشالحم اجرن فہم مغرم مسکلون امن دہم الگ فہوم یادون فلدین کفردون اب الحم عاہ غیر اللہ سبحان اللہ عمایوش نکون یہ آخری آئے کیا اب بتاؤ اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی اور معبود راہ ہے جو تمہاری بگڑی بناتا ہو اللہ اکبر اتنا سنتے ہی سبحان اللہ عمش نکن اللہ شکر کرنے والوں سے جتنی چیزوں کو تم لوگ اللہ تعالی کے ساتھ شریک کرتے ہو اللہ تعالیٰ شیرا سے پاک ہے جب یہ صفات سنے اللہ تعالیٰ کے صفات کا جب علم ہوا اور صحیح معلوم میں اللہ کی معلومات ہوئی تو اتنا پرانا کافر جو غیرمطعم کہتے ہیں کہ یہ سوالیہ سوالیہ کا نام اور اللہ تعالیٰ جو اپنی سوال کے سوالیہ صفاتات بیان کر رہا تھا کہتے ہیں میرا دل کا دین تیرا کا میرا دل میرا کلیجا منہ کو آ رہا تھا معلوم پڑتا تو کہیں ایسا نہ ہو میرا دل باہر آ جائے میرا کلیجا منہ باہر آ جائے کہتے کل دل میں ایمان آیا اور فورن میں اللہ تعالی کی ذات پر ایمان لایا اور ارشد اللہ وہ اشحد النا محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ کر کے میں مسلمان ہو گیا یہ مثال میں نے آپ حضرات کو دیا ہے کہ دیکھیں بات اصل یہ ہے کہ چار چیزیں جن کا سیکھنا چار چیزیں جن کا سیکھنا ہر انسان پرواز ہے اس میں سب سے پہلی چیز ہے معرفت اللہی اللہ تعالیٰ کی صحیح مارفت اللہ تعالیٰ کی ذاتِ صفات کے متعلق صحیح علم اگر صحیح علم نہیں ہوگا تو کبھی ہمارا ایمان ہمارا عقیدہ درست نہیں ہوتا اب یہاں ایک چیز ہے اللہ تعالیٰ کی صحیح معلومات اللہ تعالیٰ کے متعلق صحیح علم اللہ کی ذات اللہ کی صفات کے متعلق صحیح علم ہمیں کیسے حاصل ہو ہم کہاں سے حاصل کریں تو سب سے بڑی چیز یہ کہ اللہ رب العالمین کی صفات اللہ رب العالمین کے کمانات اللہ رب العالمین کی توحید ربوبیت توحید اسما و صفات توحید الوحیت جمی صفات کا علم اگر حاصل کرنا ہے تو اس کے دو راستے کتاب اللہ اور سنت رسول کتاب اللہ سنت رسول جن لوگوں نے اللہ کی مارفت سائنس سے منطق سے فلسفے سے دوسرے علوم سے حاصل کرنا چاہا وہ کبھی اس صحیح معلومات حاصل نہیں کر سکتے اسی لیے اللہ تعالیٰ کی معرفت اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کا صحیح علم ہے یا تو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کے ذریعے بندوں کو دے گا یا اپنے نبی کے ذریعے اس لیے اگر ہم صحیح عقیدہ اللہ کی ذات اور صفات کے متعلق رکھنا چاہتے ہیں تو ہم قرآن اور سنت کا مطالعہ کریں اور قرآن اور سنت کی روشنی میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کی صحیح معلومات ہمیں کیسے ہو سکتی ہیں اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر اپنی معلومات اپنی ذات اپنی صفات اپنے کمالات اپنی توحید الوحیت توحید ربوبیت توحید الصماء و صفات کی جو ہمیں تعلیم دی ہے قرآن میں وہ دو قسم دو طرح سے دی ہے ایک آیات شرعیہ اور دوسری آیات کونیا دو قسم کی آیات ہیں قرآن کے اندر ایک ہے آیات شرعیہ دوسری ہے آیات کونیا اور اللہ رب العالمین نے اپنی توحید اور عقید توحید اور اپنے ذات و صفات کا علم حاصل کرنے کے لیے ہمیں حکم دیا ہے کہ تو آیات کونیا بھی دیکھو اور آجات شرعیہ بھی دیکھو انہیں دونوں قسم کی آیات سے ہمیں علم حاصل ہوگا آیت اصل میں کہا جاتا ہے آیات جمع ہے آیت کہتے ہیں علامت اور نشانی کو پرانے پاک میں جو آیات ہیں وہ ایک آیت ہر آیت کے بعد ایک نشان رکھ دیا جاتا ہے اس لیے کہتے ہیں فلا آیت, آیت نمبر اتنا فلاں نمبر فلاں سورج کی فلا آیت تو آیات کے باتیں یا علامت جو کسی چیز کے وجود پر جو کسی چیز کے وجود پر دلالت کرے جو کسی چیز کے وجود کا ثبوت دے اسی کو کہا جاتا ہے آیات تو آیات سے مراد یہاں یہ ہیں کہ وہ آیات جو اللہ رب العالمین کے وجود اللہ رب العالمین کے صفات اللہ رب العالمین کے قدیر اللہ رب العالمین کے خالق مالک رازق ہونے کی جو دلیلیں ہیں جو آیات ہیں وہ قرآن میں دو طرح کی پائی جائیں گی ایک ہوگا آیات شرعیہ اور دوسرے ہوں گے آیات کونیاں اور ان دونوں آیات پر غور کرنا اور ان کے ذریعے اللہ رب العالمین کے صفات اور اللہ رب العالمین کے متعلق علم حاصل کرنا اور معلومات مہیا کرنا ہر انسان پر واجب بہت ضروری ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق میں سے فرمائے اقول و